مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ سلسلہ حسب معمول دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور انشاءاللہ شاء اللہ جیسا کہ اس سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ بلکہ لیتے ہی ہم وہ کال ہیں وہ سوالات ہیں آپ کے جو مالی لین دین سے متعلق ہوں تجارتی معاملات سے متعلق ہوں سنتی اور ہماری جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے سوالات ہوں اشکالات ہوں وہ ہم لیتے ہیں اور مفتی علی اصغر استاری مدنی مدضی اللہ علیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے سوالات ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مفتی صاحب جوابات ارشاد فرماتے ہیں تو انشاءاللہ شاء آج بھی یہی سلسلہ رہے گا اور درود پاک کی فضیلت کے بعد آپ کی کال کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں تین تین بار درود پاک پڑھے اللہ رب العزت پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن, کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے کال لیتے ہیں مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں جی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں نے ایک دکان کرایہ پر لینے کے ارادے سے ایک شخص سے بات کی تو وہ مجھے بروکر کے پاس لے گئے بروکر نے مجھے ایک دکان دکھائی اور کہا کہ یہ دکان آپ کو مثال کے طور پر ساڑھے سات ہزار روپے کرائے پر ملے گی تو میں نے ان کا کچھ کم ہوں گے سات ہزار روپے بھی نہیں ہوں گے پھر میں نے جو وہ کسی اور سے بات کی تو انہوں نے بھی مجھے وہی دکان بتائی وہ بروکر نہیں تھے ایسے ہی تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ یہ ڈائریکٹ پارٹی کا نمبر لے لو میں نے ڈائریکٹ پارٹی کو فون کیا تو وہ مجھے چھ روپے کرایے پر دینے کے لیے پوری طور پر تیار ہوگا نا تو اب اگر میں یہ دکان کرایے پر حاصل کرتا ہوں تو بروکر کو مجھے بروکری دینی پڑے گی یا نہیں اس کے بارے میں شرح رحم دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ہرب العالمی مسلاط السلام ولی سید المبیا ابل مسرین اماں بادو فاروز بلّہ شعیط بسم اللہ نروح ایسی صورتحال ہو جاتی ہے اور بروکر اور پارٹی کے درمیان اس طرح کے کش کے مراحل بھی آتے ہیں دیکھیے بروکر جو اجرت لیتا ہے وہ اپنے کام کے بدلے میں لیتا ہے وہ کام جو اس نے اپنی پارٹی کے لیے کیا ہوتا ہے اب آپ نے ساڑھے سات آپ نے جب یہ سنا کہ ساڑھے سات ہزار کرایا ہے اور وہ سات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوا ایک طرح سے آپ نے چھوڑ دیا اس کو اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بروکر نے مزید آگے بھاگ دوڑ کی ہو اور محنت کی ہو اور جو آپ کا مطلوبہ کام ہے وہ کروایا ہو اس صورتحال کے اندر تو واضح ہے کہ بروکر کی اجرت نہیں بنتی اگر کہ وہ اسے مایوس سمجھے گا آپ سے تقاضا بھی کرے گا لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا جو کام تھا اس نے کسی بھی طور پر نہیں کیا بروکر کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے پارٹی کو ملوانا ریٹ طے کروانا اس میں اس کی ناکامی پھر اس سے آگے بھی بروکر کے مراحل ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس کی تیاری میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے آ, کتنا جو ہے وہ بیانہ رکھا جائے گا کتنا نہیں ہوگا پورا سیٹلمنٹ کروانا بروکر کے جو اقدامات ضروری بنتے ہیں ان صاحب نے ان میں سے کسی بھی اقدام میں حصہ نہیں ملایا صرف دکان بتا دینا یا کرایہ بتا دینا ایسے کام نہیں ہے جس کی وجہ سے اجرت کا مستحق کوئی ہو یعنی yani بروکری کی عرف میں بھی ایسا نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے جو ہے وہ بروکر محنت کرتا ہے جب وہ کام ہی نہیں ہوا تو بروکری کا مستحق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سوال کا جواب کئی دفعہ سوال آیا ہمارے پاس کہ سودا کیا لیکن پھر وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا اور کوئی کینسلشن کی اس کی صورت بن گئی کسی ایک طرف سے ختم ہو گیا یا دونوں طرف سے ختم ہو گیا تو اس کے جواب میں اکثر آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب ایک سودا ہو گیا جو میں سمجھتا ہوں یہ کسی نے سوال کیا تھا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کے بعد سودا کینسل کیا جا سکتا ہے لیکن بعضوں کا صورتحال یہ ہوتی کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بن نہیں رہی ہوتی باہمی رضامندی بنی نہیں رہی ہوتی اب وہ ایک پارٹی جو ہے ایک طرفہ طور پہ سودا کینسل کرنے پہ تلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سودا گویا کہ کینسل کر بھی دیتی ہے جبکہ رقم اس کے پاس ہے چیز اس کے پاس ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا یہ بروکریج سے ہٹ کر ایک اور سوال اس سے ہٹ کے سوال ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ اصل اختلاف ہوتا ہے مختلف وجوہات ہوتی ہیں اختلاف کی <coughs> مثال کے طور پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کا ادھار میں سودا ہوا ٹھیک اب سامنے والے کا پیسوں کا تقاضا ہے اس نے ہم آپ پیسے دیں ٹھیک اس نے, نے دو تین مہینے لیے پھر بلاخر اس نے دیکھا کہ تو نہیں بن سکے گا ٹھیک اب صورت یہ دیکھیں کہ چلو کینسل کر دیتے ہیں ابھی کینسل کر دو ابھی نہیں لینی تو اس کے دل میں ضرور یہ بات آتی ہے لیکن سودے کی اہمیت تو نہ رہی جب سودا ہوا ہے تو فریقین کی رضامندی سے ہوا ہے ٹھیک ہے اور فریقین کی رضامندی کے بغیر سودا کینسل نہیں ہو سکتا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سودا کر لیا ڈن ہو گیا بات بہت آگے تک چلی گئی بعض اوقات قبضہ بھی ہو جاتا ہے یا مشترکہ کا کاروبار تھا ایک پارٹی نکل رہی ہے نکل گئی ठीक ठीक جب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا اتار چڑھا ہوا گیا جی پھر واپس آتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یوں کر لیں ٹھیک ہے ریکویسٹ کرنا ایک ہق بنتا ہے ٹھیک کر کے دیکھ لیں ریکویسٹ کرنا منع نہیں ہے لیکن وہ پارٹی کیا ریسپونس دیتی ہے وہ اس بات پر راضی ہے یا نہیں راضی ہے آ, راضی اگر وہ نہیں ہوتی تو یک طرفہ سودا کینسل نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی صورت کیا بنے گی سودا کینسل تو پھر کیا ہوا ہی یعنی ایک چیز ہے کہ ایک سودا کیا کے طور پر اب جس چیز کا میں نے سودا کیا ہے میں بھی کاروباری آدمی ہوں مجھے وہ چیز آگے بیچنی تھی آگے سے ڈیمانڈ ہو گئی ختم جب آگے سے ڈیمانڈ ختم ہوئی مجھے دکھا کہ اب یہ میں مال اٹھا لوں گا تو آگے تو نکلے گا نہیں اب میں نے پیچھے والے کو سودا کینسل کر دیا کینسل کیوں کر دیا کہ سودا ہوا تھا کہ جی یہ موبائل فون ہے یہ پچاس پیس میں آپ سے لوں گا اور اس پیمنٹ پہ لوں گا لیکن پیمنٹ تو میں نے ابھی کی نہیں ابھی زبانی ہمارا سودا ہوا تھا پیمنٹ میرے ہاتھ میں تو میں نے ایک طرفہ طور پہ کینسل کر دیا وہ بےچارہ مجبور کہ جب میں پیسے دوں گا ہی نہیں تو اب اس کا حکم کیا ہوگا مطلب دیکھیں بعض مواقع پر جو صاحب حق ہے یعنی جو بیچنے والا ہے جی مثال کے طور پر خریدار نہیں مان رہا جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچنے والا نہ مان رہا جی ہم ایک مثال فرض کر لیتے ہیں خریدار نہیں مان رہا سودا کرنے کے بعد وہ مکرنا چاہتا ہے یا جی نہ چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو مارکیٹ میں لوگوں نے مختلف طریقے یاد کر رکھے ہیں جب اس کا کیا حال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جب سودا کیا ہمارا تو پانچ لاکھ کا ریٹ تھا اور اب ریٹ ہے ساڑھے چار لاکھ کا تم ڈفرنس دے دو جی ڈیفرنس دے کے نکل جاؤ تو ڈیفرنس لیا جا رہا ہے یہ سودھی معاملہ ہوتا ہے جو پیسے لیے گئے ہیں وہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے ٹھیک ہے کسی چیز کا بدل نہیں ہے وہ تو ڈفرینس کا لینا جائز نہیں ہے اچھا بعض لوگ بیان ضبط کر لیتے ہیں یہ بھی رست نہیں ہے ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے اب جس فری کے مقابل ہے جو سودا کینسل نہیں کرنا چاہ رہا جی اس کو بالکل یہ حق بنتا ہے کہ یہ اپنی جو ہے نا وہ بات جاری رکھے اور پھر کسی مرحلے پہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا میں کورٹ کچہری میں جاؤں گا تو دھکے کھانے پڑیں گے اور اگر جو ہے نا وہ معاملہ لے کر جاتا ہوں مارکیٹ میں تو سو پریشانیاں ہوں گی تو اس کے پاس نہ چاہتے ہوئے جو حل ہے جی وہ یہی ہے کہ رضامند ہو جائے ٹھیک یعنی سودا پھر کینسل ہی کریں مطلب ایک فریق کے کرنے سے تو کینسل نہیں ہوگا ٹھیک لیکن اب حالات اگر ایسے بن گئے ہیں کوئی راستہ نہیں نکل رہا تو ایک عقلی حل ہے وہ یہی ہے کہ پھر اس کو سودا کینسل کرنا پڑے گا ٹھیک تو جب تک یہ راضی نہیں ہوگا کینسل نہیں ہوگا راضی ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دوسرا فریق کو باہر راضی کرنا ہوگا یا اس کو ہونا پڑے گا راضی تو جب سونا سو پڑے تیارا گا تو دیکھیں جب بھی سو رہا نہ چاہتے ہوئے جی سامنے والا ایسے حالات پر نہ کرے سے نہ چاہتے ہوئے اس پر زور ڈالے ٹھیک ہے مارکیٹ کے تقاضے سے بن جائیں کہ وہ راضی ہو جائے گا جیسے بھی آپ نے مثال دی ٹھیک اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ایک سرکاری جڑوں میں مفتی سال کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ ساحل نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں ٹیکس کا کوئی نام نہیں ہے مطلب شروع سے لے کے اب تک تو جبکہ زکوٰۃ کا نام ہے اور اب ہم جو, جو ٹیکس دیتے ہیں مطلب ملازمین دیتے ہیں یا تجارت کرنے والے دیتے ہیں تو یہ کس مد میں جاتے ہیں اور کیا ان کو زکوٰۃ شمار کیا جا سکتا ہے یا اس کی شرعثیت کیا ہے اس ٹھیک ہے جی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا اعلان کروں کہ ٹیکس غیر اسلامی ہے ایسا عرگز نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے جو اولین نظام حکومت چلانے کے لیے سسٹم رائج کیا وہ زکوات پہ مبنی تھا اور ریاست زکوٰۃ لیا کرتی تھی باقاعدہ جو ہے وہ مال بھیجے جاتے تھے لوگوں کی طرف اور وہ مال جو ہے زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ریاست کے اور بھی ذرائع آمدنی تھے مطلب زمینوں سے جو ہے نا وہ آ... ٹیکس وغیرہ لینا خیراج خراج لینا آ... ریاست کی آمدنی ہوا کرتے تھی یہ ایک سسٹم تھا سسٹم تھا ٹھیک اب آگے جا کر معاملہ یہ درپیش ہوا کہ ایک ایسا دور آیا جی کہ علماء کو یہ فتویٰ دینا پڑا کہ اب اس سسٹم کو ریاست سے الگ ہونا چاہیے زکات وغیرہ کو جی اس لیے کہ دیانت <تصفح> کے جب معاملات پیدا ہو گئے جی اور اسے حکمران آنا شروع ہو گئے کہ جن کے ہاتھوں میں زکوات جو ہے وہ محفوظ تصور نہیں کی جاتی تو پھر علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا اور پھر جو زکوت ہے اس کا سلسلہ نجی طور پر نکالنے کا شروع ہوا انفرادی طور پر ہے انفرادی طور پر ہر آدمی مستحق کو زکات نکالنا شروع کر دی صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے جی لیکن <coughs> ریاست نے جو زکوت کے علاوہ جو وصولی ہے زکات تو خیر ایک عبادت ہے جی اور ایک اس کے احکام خاص ہیں اور خاص موقع پر خرچ کرنا ہوتا ہے لیکن جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں ان حکومتوں میں یعنی خلافت راشدہ کے بعد ہم بات کر رہے ہیں بنو عباس کی طرف ہم آ گئے بنو میاں کے دور میں شروع ہوا یا بنو عباس کے دور میں شروع ہوا اسی دوران شروع ہوا ہے جی تو ان ریاستوں نے لوگوں سے مختلف مواقع پر مختلف مد میں رقمیں وصول کرنا شروع کی جی. اور اس لیے شروع کی کہ ریاست کے تمام طبقات ایک جیسے نہیں ہوتے صحیح کچھ طبقات جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ صاحب فت القدیر فکفی کے کی ایک بہت مشہور کتاب ہے فت القدیر اس کے مصنف ہے امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی ان کا باقاعدہ جزیہ یہ آٹھویں صدی کے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ریاست جو لوگوں سے رکوم وصول کر کے پلوں کی تعمیر کرتی ہے سڑکیں بناتی ہے دیگر جو فلاحی کام ہے اس کے اندر لگاتی ہے تو ریاست کو اس کا حق ہے ریاست وصول کر سکتی ہے تو یہ کہنا کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے وہ خرد برد کی نظر ہو جاتا ہے یہ درست نہیں ہے بہت سارے سے لوگ ہیں جو بدیاں کرتے ہیں ان کی خبریں آتی رہتی ہیں نظام کے اندر خرابی پائی جاتی ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے جی لیکن اگر ٹیکس نہ دیا جائے تو ممالک کیسے چلیں گے ٹھیک جی ہم ایک طرح مثال دیتے ہیں کہ جی فلاں ملکت کی یافتہ ہے فلاں ملک ترقی کی یافتہ ہے اس میں یہ فیسلٹی ہے اور وہ ایک فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے اور جہاں وہاں میڈیکل فری ہے اور وہاں ایجوکیشن فری ہے تو ان ممالک کے اندر ٹیکس کا ریشو تو دیکھیں جا کے ٹیکس پیئر زیادہ اب آپ یوکے میں چلے جائیں یو میں جو سیلری دی جاتی ہے وہ مہینوں کے حساب سے نہیں دی جاتی یو میں سیلری پر آور دی جاتی ہے اور جو سیلری کا ڈلیور کرنا ہوتا ہے عام طور پر ہفتہ وائز ہوتا ہے تو وہاں باقاعدہ جو ہے وہ ٹیکس منا جاتا ہے سیلری سے سیلری سے گڑ جاتا ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہوتا ہے کینیڈا میں آپ چلے جائیں امریکہ میں آپ چلے جائیں تو ان ممالک کے اندر ٹیکس کا نظام بہت مضبوط ہے اور ریاست نے اپنے لوگوں کو جو سہولتیں دی ہیں وہ بھی بہت زیادہ دی ہیں ٹھیک تو اب دیکھیے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو ناک کو تو نہیں کاٹا جاتا ناڑی مکھی کوڑا جاتا ہے تو اگر کہیں کمی ہے کہیں کمزوری ہے تو ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے کمزوری دور ہو اور جو غریب کو فائدہ پہنچا غریب کی جو کفالت ہے وہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے ٹھیک یعنی <coughs> پہلا جو حق ہے مطلب کہ فکرا کے تعلق سے وہ رشتہ داروں پر ہے صحیح کہ رشتہ دار اہل علاقہ پڑوس والے اہل معاشرہ وہ اس کی خبر گیری کریں جو فقیر ہے لیکن فی زمانہ ایسی صورتحال ہے کہ ادارے بنانا ضروری ہے ٹھیک جیسے یتیم خانے بنائے جاتے ہیں ٹھیک بڑے بڑے ہاسپٹلس بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے غریب جا کے جو ہے وہ بجائے اس کے کس سے اور اس سے پیسے مانگے سرکاری ہاسپٹلس میں جا کے علاج کرواتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک طرف وہی علاج پرائیویٹ اسپتال میں لاکھوں کا ہو رہا ہوتا ہے اور وہی علاج جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں مفت ہو رہا ہوتا ہے ہماری کراچی میں مثال ہے جنا ہاسپٹل کی بڑے بڑے مہنگے علاج مفت ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے خراج آ ہیں آسمان سے تو ناول نہیں ہوتے ٹیکس کی مد میں جو رقمیں کاٹی جاتی ہی ہیں انہیں سے ملک چلتا ہے انہیں سے ریاست چلتی ہے تو یہ سوچ بنانا ہے کہ نہیں جی ہم ٹیکس نہیں دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دل کو منانے والی باتیں ہیں اجتماعی فائدہ سوچتے ہوئے ٹیکس کی ادائیگی ایک مسلمان کو کرنی چاہیے کیونکہ غیر قانونی معاملات نہیں ہے پھر ان کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے جیل کی آخانی پڑتی ہے پھر لوگ جو ہے وہ ذلت پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے, لیے ٹیکس بچانا ایک آ, یوں کہ اناؤنس پورا ایک شعبہ ہے ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کی چوری کرنا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے تاجروں uh -huh. کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کیا اقدامات کرنے ہیں باقاعدہ وکیل ہائر کیے جاتے ہیں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں ان کو آ, دو نمبر کھاتے بنانے کی پوری مش کرواتے ہیں اکاؤنٹینٹ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں پورا ایک شعبہ چل رہا ہوتا ہے ٹیکس بچاؤ مہم کس جاری رکھی جائے اوپن so سیکرٹ اگلی کون دیجیے محمد شہزاد اطاری ضیا کو رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ حکام تجارت بڑا پیارا سلسلہ ہے تجارت کے اصولوں پر تجارت کیسے کرنی چاہیے مفتی صاحب تجارت کا یا کسی زمین کا یا کسی مکان کا سلسلہ کرنا ہو اور گفتگو تو اس کو مسجد میں کرنا کیسا یعنی مسجد میں بیٹھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں تجارت کے سلسلے میں اس پر مدنی پول ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے تجارت کے مسائل سے کھانا ٹھیک ہے حلال و حرام کے مسائل سے کھانا ظاہر بات تبلیغ دین جب قرآن مجید فقان حمید میں تجارت کے احکام سکھائے گئے ہیں تو مسجد میں سیکھنے اور سکھانے کا عمل تو ہو سکتا ہے جبکہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل شرع احکام سے متعلق ہو یہ نہیں کہ اکاؤنٹنگ کی کلاس شروع کر دی جائے اچھا یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ تھا ممکن ان کے سوال کا مطلب یہ ہو کہ دو آدمی انہیں ڈیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے مکان کا شدہ کرنا ہے کوئی بروکر مل گیا پارٹی کو ارے جناب کہاں ہیں آپ وہ آیا ہوا ہے تو اس کا تعلق ہو جائے گا دنیاوی باتوں سے ٹھیک مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں ہے تو ایسی باتوں سے احتراج کرنا لازمی ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے سوال یہ تھا کہ والد صاحب کی جو پراپرٹی تھی وہ سیل کی گئی تھی تو اس میں جو ہے بھائی نے جو ایک دکان لے لی تھی اس دکان میں کیا ہم لوگوں کا حق تھا یا نہیں تھا دیکھیے اتنا ضرور ہے کہ والد صاحب کی جو پراپرٹی ہے اس میں آپ کا حق تھا <coughs> اب بھائی نے دکان جو بیچی جتنے پیسے خریدی خریدی پراپرٹی بیچی تھی اچھا. جو رقم آئی دکان خریدی بھائی نے جو پراپرٹی بیچی اگر وہ مارکیٹ ریٹ پر بیچی گئی تو جتنے پیسے حاصل ہوئے ان پر ان کا حق تھا لیکن جو دکان انہوں نے اپنے لیے خرید لی وہ دکان بغیر ان کی ہی کھیلائے گی اب اس کا فرق یہاں واضح ہوگا کہ مثال کے طور پر وہ دکانوں نے خریدی دس سال پہلے بیس لاکھ کے ٹھیک ہے پراپرٹی بیچ کر بیس لاکھ حاصل ہوئے ٹھیک ہے تو وہ بیس لاکھ وراثت کے تھے ان کے اپنے نہیں تھے یہ والد کے انتقال ہوئے تو سب ورثہ کے تھے نا ٹھیک ہے اکیلے تو نہیں تھے تو ان پر لازم تھا کہ یہ بیس لاکھ روپے تمام کو اپنے اپنے حصہ کے مطابق تقسیم کریں انہوں نے تھا نہیں کیا اپنے نام سے ایک پراپرٹی خرید لی ٹھیک ہے یہ کہلائے غاسب ٹھیک انہوں نے ایک ناجائز تصرف اس رقم میں کیا ٹھیک اور اس رقم کا جس کا جتنا حصہ بنتا تھا یہ آج تک دیندار ہے چونکہ وہ بیس لاکھ تھی رقم رقم تھی بیس لاکھ دیندار ہیں اب اگر وہ دکان ایک کروڑ کی ہو جاتی ہے تو اس دکان کو اگر انہوں نے اپنے لیے خریدا تھا جی تو اس دکان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو تقسیم کیا جائے انہوں نے جو کام کیا غلط کیا گناہ کیا اگر رضامندی نہیں تھی ورسا کی یہ ایک صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے بیس لاکھ کی دکان بیچی ورسا کو اعتماد میں دیا کہ یہ مارکیٹ اچھے جا رہی ہے پراپرٹی کے تو پیلی جیسی کی گی یہ علاقہ ایسا ہے ہم دکان لے لیتے ہیں سب کی رضامندی سے یہ کہہ کر لی کہ یہ دکان بھی ہماری ہی ہو سب کی ठीक ہوگی ठीक ڈاکومنٹ میں میں اکیلے کا نام لکھا دیتا ہوں ہوگی سب کی اگر یہ صورتحال تھی تو پھر یہ سب کی ہوگی جس کا جتنا حصہ تھا اس کے مطابق ہوگی ٹھیک اگلی کو محمد عابد اختاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دکان وغیرہ سیٹ کرتا ہے اپنے بھائی اپنے ساتھ رکھتا ہے تو کیا انتقال کے بعد وہ دکان کا مالک کیا کا بھائی ہو جاتا ہے یا وہی وہ رہے گا اور اس کی اولاد میں وہ دکان جائے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ میں تو نہیں کہوں گا کہ جس کو حل کرنے کے لیے جتیا دھس جائیں لیکن بہرحال بہت تفصیل طلب سوال ہے ٹھیک ہے دکان کب سے تھی کس نے شروع کی پہلی جو کیپیٹل منی آئی وہ کس نے ملائی بھائی کا کیا کردار تھا اس کا کیپٹل اس دکان میں شامل تھا نہیں تھا ایز اے ورکر کام کرتا تھا نہیں کرتا تھا دکان کے کاروبار میں جھگڑا ہے یا جو پراپرٹی اس میں تنازع ہے کس چیز میں تنازع بہت سارے سوالات کرنے کے بعد ان کا جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا جیسے یہ بھی وراثت ہی سے متعلق بن رہا تھا ویسے تو ہر سوال کی ایک حیثیت ہوگی لیکن وراثت کے حوالے سے جب کوئی سوال پوچھنا چاہے چاہے وہ مدنی چینل پہ ہمارے سلسلے میں پوچھنا چاہے یا دارو رفت آئے تو وہ کیا کیا چیزیں دو چار چیزیں ایسی ہوں جو لے کر آئے یا معلومات کر کر آئے تو سہولت رہے گی یا وہ آنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات کتنی ہی آپ بین فرماد ہیں جی جو مدنی پول ہیں یا جو نکات ہیں جی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ فالو کرنا ٹھیک جی سوال آیا ہم نے کہا کہ اس میں یہ کرنا ہے اب سائل کو چاہیے کہ اس پر عمل کر لیں صحیح تو ہر سوال پیچیدہ نہیں ہوتا صحیح بعض سوال دو اور دو چار والی مطلب کی بات ہوتی ہے ٹھیک بہت ہی سمپل سوال ہوتا ہے بعض تفصیلی سوال ہوتے ہیں ایک 5 سال کاروبار اگر انتقال ہوا تو بیس پچیس سال تو چل رہا ہوگا ٹھیک کوئی سال کی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اتنی پرانی چیز کو جب لے کر بیٹھیں گے تو بہت سارے سوالات ایک اہل علم آپ سے کرے گا ٹھیک اس کے بعد وہ متعین کرے گا یہ حق اس کا ہے اور یہ حق اس کا ہے ٹھیک ہے مختلف پہلو کلیئر ہوں گے پھر جواب بالکل آئے گا اگلی کال دیجئے محمد ندیم ضلع اوکارے سے بول رہا ہوں نا سکریب کا کام کرتے ہیں تو ڈیری کا سودا کرتے ہیں تو وہ سامنے والا کہتا ہے کہ آپ بتاؤ ہم کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ تو ہمیں یہ بتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وزن یہ ستارہ کلو ہے یا اٹھارہ کلو ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دس کلو ہوگا یہ ہم اندازے سے بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے جی اصل میں عورتوں میں سے عادتیں پائی جاتی ہیں اور پیچھے دکان والا تو اتنی کا دے رہا تھا ٹھیک بھلے وہ دکان پہ ساری زندگی نہ گئی ہوں یعنی وہ ایسی فرضی طور پہ بول ٹھیک ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے پہ پریشر ڈالنا جی اور پہلے جو چیز لے کر گئے تھے وہ تو خراب نکلی الگ وہ خراب نہ نکلی ہو ٹھیک ہے تو دکاندار کو روب میں لانا تو حقیقت کے خلاف اگر بات کی جاتی ہے تو جھوٹ کہلاتی ہے تو اگر یہ, یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دس کلو ہے جی یہ گیارہ کلو معلوم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بول دیں لیکن پھر بھی محتاط کلام بھولا جائے اور کہ یہ زیادہ مال نہیں ہوگا اتنے سے اتنے تک کا ہوگا یعنی جو دل واقع ان کا ذہن بن رہا ہے کہ یہ اتنا ہوگا وہ ظاہر کریں اچھا یہ ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو جو نا وہ بولی دینی ہے کہ بھئی اتنے کا دے دو وہ کیا اتنے کا ٹھیک ہے نہیں اتنے کا دے دو تھوڑا سا اس میں جو نا وہ کچرا وچرا بھی نکلائے گا اور تھوڑے سے جو نا مزدوری بھی دینی ہے اور اس طرح کی محتاط گفتگو کرے سمجھتا ہے کہ واقعات میں میرا اندازہ یہ کہہ رہا ہے تو بتا دیں میرا اندازہ میں اتنے کا ہوگا اچھا دوسری بات یہ کہ البتہ یہ ضرور ہے کوئی یہ نہ تصور کرے کہ جناب یہ جب پتہ ہی نہیں ہے کتنے کلو ہے تو ویسے تو تاکید کی جاتی ہے کہ جناب جو چیز خریدنی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے متعین ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے کتنا وزن ہے تو دیکھیے یہ مسائل اس وقت ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ڈھیری کے حساب سے نہ خرید رہے ہوں ٹھیک ہے جب کسی مال کا سودا آپ دھیری کے حساب سے کر رہے ہوں تو اس کا وزن معلوم ہونا ضروری نہیں ہے ڈھیری آپ کے سامنے ہونی چاہیے آپ اس کو الٹ کر کے دیکھ لیں تاکہ مال ایک جیسا ہے یا نہیں ہے اتنا ہی کافی ہے سر ویسے آپ نے جو مشورہ دیا نا سمجھ میں ہی آتا ہے مارکیٹ پریکٹس کے مطابق کہ وزن بتائے نہیں یہ سنار مارکیٹ میں جو ہے یہ, یہ ریت بکتی ہے بجری بکتی بجری تو نہیں کہوں گا میں مٹی بکتی ہے وہ جو کارخانوں میں روڈز تو ہوتی ہے مٹی بکتی ہے اب جب مٹی سمیٹتے نا تو بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس میں تو اتنا اتنا سنا ہوگا اب وہ اندازہ ہی چل رہا ہے خریدنے والا کہتا ہے نہیں نہیں اس میں اتنا ہے ہی نہیں اچھا اب جب اس نے خرید لیا نا اب اسے آگے بیچنا تب یہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کا خریدار کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آفیت کا راستہ تو وہی سمجھ میں آتا ہے لوگوں کے اندر نا یہ ایک نفسیاتی طور پر وہ ہے ایب ہے یہ کوئی ہوشاری نہیں ہے یہ ایب ہے کہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تیر چلائیں لیکن اس تیر کی نوک نہ ہو تیر ایسے چلائیں جیسے کہ نوک تو ہو سامنے والا آپ کو دو منٹ میں جھٹلا دیتا ہے تو پھر کیا رہتا ہے جیسے وہ ہوتا نا ہمارے یہاں بعض لوگ آتے ہیں بیچنے کے لیے سامان جی زیادہ مشہور ہیں جو پھیل لگا کر بیچتے جی ہیں جی <خخ> جی <خخ> جی <خخ> چار کی بولیں گے جی دو ہزار روپے کس میں کھاتے گا ایک روپیہ نہیں کرنے دوں گا اور چار روپے کے دیکھے جائیں گے تو آتا آتی بات غلط ثابت ہوئی اگلی کال دیجیے لاہور میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر پیچھے سے کوپنی چوری کا مال لے کر آگے کسٹمر کو دے تو کیا وہ کسٹمرز کے لیے خلال مال ہوگا مالک ہوں گے بر بلی جواب ٹھیک ہے کمپنی چوری کا مال لے کے دے کوئی شخص چوری کا مال خرید اور کسٹمرز کو بیچے چوری کے مال میں ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی یعنی جو مالک ہے وہی مالک رہے گا ہمیشہ کے لیے آگے بلے سو کیا دو سو آتوں میں گھوم لے وہ مال وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے اس کا کیوں ختم ہوا ٹھیک ہے کون سا سبب پایا گیا کہ مالک کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے جو اوک ہے او مالک ہے اور بیک وقت دو مالک تو ہو نہیں سکتے ٹھیک ہے دو مالک اس طور ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدھا خرید لے ٹھیک ہے مشترکہ طور پر دو مالک ہو سکتے ہیں پوری چیز کے دو مالک کیسے ہوں گے ٹھیک ہے جبکہ وہ دعوے دار پوری چیز کا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے فکاہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ چوری کا جو مال ہے وہ ملکیت میں نہیں آتا اور اس سے جو نفع اٹھایا جا رہا ہے وہ نفع بھی حلال نہیں ہے تو جب پتا ہے کہ چوری کا مال ہے اس کو خریدنا ہی جائز نہیں ہے ٹھیک اس کو خریدنا گناہ کے کام میں معاون بننا ہے اور قرآن مجید فقان حمید نے ہمیں گناہ کے کام میں معاون بننے سے روکا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھ جیسے آپ نے جو فرمایا بالکل درست ہے اب جو آگے بیچا ہے یعنی جس نے خریدا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میں جو یہ خرید رہا ہوں یہ آیا چوری کی ہے یا نہیں ہے اور گمان تو یہ دکاندار ہے یا جو بیچنے والا ہے یا آگے سے خرید کے لایا ہوگا اب یہ بیچ رہا ہم جس نے ہم سے سوال کیا وہ یہ بتا رہا ہے جی کہ چوری کا مال ہے یہاں سے آتا ہے میں خرید سکتا ہے ہم نے آمدہ کر دیا ٹھیک ہے اب جس کو پتا ہی نہیں اس پہ تو الزام نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سوال پلاٹس کے حوالے سے کہ بعض اوقات پلاٹس ہوتے ہیں یا گھر ہوتے ہیں بالکل شہروں میں زیادہ ہوتا ہے یہ المدینہ میں بہت ہے کہ ایک ہی پلاٹ کے چار فائلیں بنی ہوئی ہیں چار ہیں کے جی میں مالک ہوں اچھا یہ بات تیز ہدا ہے کہ اس کا مالک تو کوئی ایک ہی ہوگا سمجھ میں جو آتا ہے جو روٹین ہم نے دیکھی وہ یہی ہے کہ ثابت یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک مالک ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیرا پھیری سے جو بنائی گئی ہوتی ہیں لیکن عام شخص جو ہے وہ اس کو نہیں چیک کر پاتا اور پھر دوسری بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ اگر اسے چیک کرنے کے لیے جائیں ہم تو پھر وہ قانونی تقاضے ہوتے ہیں اور ایک لمبی وہ کہانی ہوتی ہے لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ یہ سامنے والے ہی کا پلاٹ ہے اس ہی نے خریدا تھا بکیا جو فائلیں بنی ہیں وہ دو نمبر ہیں تین نمبر ہیں نکلی ہیں تو اب کیا صورت ہوگی جو آپ نے سوال کیا ہے تو پوری دنیا ہے جی اصل میں خاص طور پر بڑے شہروں میں پلاٹوں کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے جی اب میں نے دو چار دن پہلے اشتہار پڑھا نا مطلب وہ اشتہار پتہ نہیں وہ حقیقت پور مشتمل تھا یا جو... کسی نے ایسے جھوٹی پوسٹ بنائی ہوئی تھی سوشل <tose> میڈیا پہ پڑھا کہ یہ جی پلاٹ ہے گورنمنٹ نے اگر راوی نہر کو پکا کر دیا تو بالکل یہ پلاٹ بن جائے گا فی پانی میں <tose> یعنی نہر کے اندر وہ پلاٹ ٹھیک ہے ایسے پلاٹ بیچے جا رہے ہیں اچھا یہاں معاملہ یہ ہے کہ حالات بڑے لازک ایسی ایسی جو داستانیں ہیں پلاٹوں کے حوالے سے اب پچھلے دنوں ایک صاحب کے ساتھ ایک صاحب کے ہمیں گیا تھا ہمارے جاننے والے ان کے کوئی بیمار تھا تو عادت پہ جانا ہوا تو پتا چلا کہ سوسائٹی ہے اور جگہ جگہ اس میں کہیں کہیں چیتا جیتا جگہ پر جھگی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا قصہ ہے اچھی بھلی سوسائٹی ہے جھگی والے بیٹھے ہیں پتا چلا کہ یہاں بڑے معاملات ہیں گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے اس نے اس کی پلاٹنگ کی تھی بعد میں کوئی کورٹ پہنچ گیا اس نے جا کے دعوی کر دیا کہ جی یہ تو ہمارے پلاٹ ہے چلتا رہا حکم امتناع وہ اسٹے آ گیا اسٹے آڈر آنے کے بعد پھر ایک لمبا معاملہ چلا گیا لمبا معاملہ جانے کے بعد گورنمنٹ کے ادارے نے جو ریل کسٹمر تھے ان کو کئی اور شفٹ کر دیا کہیں اور ان کو پلاٹ دے دیا صحیح تاکہ یہ کیس پتہ سے چلے گا لوگ کی ڈیمانڈ تھے ہمیں پلاٹ دیا جائے اس کے بعد برحال جو بھی معاملہ ہو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جو دعوے دار تھا وہ جھوٹا تھا ان کا کام ہی ہے یہ فراڈ کرنا <صحیح> انہوں نے پلاٹ پوری کالونی پر قبضہ کیا اور کر دی اب جس کو پتا ہے کہ یہ صورتحال ہے یہ ان کے ہی نہیں پلاٹ کیسے جائیں خریدنا اس کا جس کو نہیں پتا صورتحال کا وہ ایک الگ بات ہے تو پلاٹوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کا معاملہ ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو پہلے والے لوگ تھے جن کو سرکاری ادارے نے فائلیں تھیں فائلیں ان کے پاس تھی وہ فائلیں لے کر آ جاتے ہیں یہ پلاٹ ہمارا ہے حالانکہ ان کو ریپلس دیا جا چکا ہے تو تحقیق کرنے چاہیے غریب آدمی پوری زندگی کی جمع پونچے لگا کر پلاٹ خریدتا ہے اور گھر آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ معاملات ہیں اور یہ معاملات ہیں جہاں تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہو وہاں دیگر جہاں چیزیں سوچتے ہیں وہ اپنی جگہ پر یہ چیز بھی مد رکھیں کہ یہ نہ ہو یہ کسی اور کا حق ہو ہم ایسی جگہ میں آ کے قیام کریں کہ جہاں غصب کی جگہ ہے اور وہاں کہاں مطلب کہ برکتیں ملیں گی اس جگہ پر اگلی کال دیجیے میں شفیق قتاری راول پنڈی سے ارد کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر آج جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں نئی اسلام آباد میں کراچی میں لاہور میں یہ جو سوسائٹیاں بنتی ہیں اس میں پلاٹنگ ہوتی ہے یہ پلاٹنگ ہونے کے بعد کم و پیش چھ ماہ سال کے بعد یہ پلاٹنگ نشاندہی کرتے ہیں ان کو یقیناً ان کا پلاٹ تو سامنے آئے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا اس کی خرید و فروخت کے بارے میں مطلب شرح رہنمائی چاہیے تھی کہ کیا اس ایسے پلاٹ لے سکتے ہیں یہ تو ہنڈریڈ ہے کہ پیچھے یہ پلاٹ آنے والا ہے چھ مہینے یا دو مہینے تین مہینے بعد پلاٹ سامنے آ ہی جائے گا رجحان اب بڑھ رہا ہے اس طرح کے پراپرٹی کے لین دین کا اور ادارے جو ہے وہ اس طرح کی پراپرٹی کی اسکیمیں جاری کرتے ہیں دارالفتاح سنت کا یہی موقف ہے کہ جب تک آپ کو نمبر نامٹ نہیں کر دیا جاتا اور آپ وہاں کھڑے ہو کر دیکھ نہیں سکتے کہ یہ میرا پلاٹ ہے اس وقت تک ایسے پلاٹ کا خریدنا جائز نہیں ہے کیونکہ جو شریعت متحرہ کے قوانین ہیں ان میں یہ بات واضح ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا خرید رہے ہیں ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ جناب جس سوسائٹی نے پلاٹ لانچ کیے اس کے پاس تو اتنی زمین ہی نہیں تھی اس کے پاس زمین تھی بیس ایکڑ اس نے پلاٹ جاری کر دیا پچاس ایکڑ کے لوگوں سے پیسے حاصل ہوئے اور پھر آگے زمینیں دے جا رہی ہے تو جو قانونی شریعت ہے کہ جو چیز اپنی ملک میں نہ ہو اسے نہیں بیچا جا سکتا تو یہ صورت پائی گئی یہاں پر ایسی بھی سوچیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ وہ سوسائٹی فل ہو گئی لوگ فائلے لے, فائلے لے کے گھوم رہے ہیں کہ جی یہاں تو ہمارا ہی پلاٹ تھا اب ان کے معاملات چل رہے ہیں, کیس چل رہے ہیں تو جب تک پلاٹ ایسی صورت حال میں نہ ہو کہ وہ پلاٹ کا نمبر نامٹ ہو چکا ہو فلاں نمبر پلاٹ ہے فلاں بلاک کے اندر ہے فلاں سوسائٹی کے اندر ہے اور آپ جا کے وہ پلاٹ دیکھ نہ لیں اس وقت تک اس طرح کے پلاٹ کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک اور کال دے دیجیے سوال <laughs> <laughs> <laughs> ہے کہ کچھ تازہ لوگ کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس گاہک آتا ہے انسار کی طرف سے ایک گاہک آ جاتا ہے دس ہزار روپے کا ساتے بھی ہیں چار بھی پلاتے ہیں کہ ان کے بعد جاتا ہے ایک ہزار روپے کا ان کو مطلب ہے کہ وہ بٹھاتے بھی نہیں چائے بھی نہیں پلاتے ان کا یہ طرز عملوں کا داروں کا, کا یہ طرز عمل کیسا ہے ٹھیک ہے جی دس والے کو چائے پلاتے ہیں دس جو, جو بڑا خریدار ہے اس کو چائے بھی پلا رہے ہیں بیٹھا بھی رہے ہیں اور پروٹوکول بھی دے رہے ہیں جو چھوٹا کسٹمر آ رہا ہے اس کو وہ ویلیو نہیں دے رہے دیکھیں پروٹوکول کے جو استحقاق ہیں وہ مختلف ہے مثال کے طور پر کوئی اہل علم ہے وہ تعظیم کا مستحق ہے ٹھیک ہے تعظیم کرنی کرنی ہے نیک پرہزگار آدمی ہے وہ تعظیم کا مستحق ہے اسی طریقے سے قرابت داری جو ہے قرابت داری اکرام اور تعظیم کا تقاضا کرتی ہے یعنی جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا اکرام بھی کرنا ہے تعظیم بھی کرنی ہے اور جس کو ہم عام اور میں کہتے ہیں چائے پانی پلا کر بھیجنا ہے اس کا ایک تقاضا بنتا ہے ٹھیک گاہک کے حوالے سے ایسے اصول ضابط نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بھائی ہر گاہک کو آپ نے پروٹوکال دینا ہی دینا ہے یا ہر گاہک کو آپ نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر کے ہی بھیجنا ہے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کاروباری دنیا کے اندر مفادات دیکھے جاتے ہیں ٹھیک مفادات اس اعتبار سے کہ اگر دکاندار ہر آدمی کو ٹائم دینا شروع کر دے اس کو بٹھائے پندرہ منٹ گھنٹہ دے تو کام کیسے کرے گا تو یہ ترجیح بنیادوں پر کام ہوتا ہے اور اس طرح کی روایتیں بھی ہیں انضر نناسا منزلوں کہ لوگوں کو حسب حیثیت ان کی تقریم کی جائے اور حسب حیثیت سمرادی ہے کہ نبی اکرم علی کی بارگاہ میں بھی ایسا ہوتا تھا جب قبیلے کا سردار آتا تو اس کا جو اکرام ہے اس کا اور انداز ہوا کرتا تھا تو بعض اوقات پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے یا ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے اس کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے اس کو اس میں ڈیل کیا جائے اب بہت سارے لوگ بیرون ملک سے کام کرتے ہیں تو بیرون ملک کی پارٹی آتی ہیں باقاعدہ یہ لوگ جا کے ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے ہیں ان کو ہوٹلوں میں ٹہراتے ہیں ہوٹلوں خرچہ خود اٹھاتے ہیں کیا ہے کہ یہ رشوت نہیں ہے یہ کاروباری دنیا میں ایک رسم و رواج ہے یہ لوگ بھی اگر وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اجنبی آدمی ہے اس کو زبان نہیں آتی کہاں ٹیکسی پکڑے گا کہاں ہوٹل پکڑے گا تو یہ معاملہ ہے تو جار کے عرف کے اندر جس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ کرنا چاہیے ورنہ گوشت نمائی ہوگی تو جار یہی کرتے ہیں کہ ان چیزوں پہ بیچتے ہیں جہاں گشت نمائی ہوتی ہو اب ایک آدمی ہے لاکھوں لاکھ اس کا کام ہے اور اس کو بھی ایسے ہی سیدھے مہن واپس کر دے لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ آدمی کا بہیویئر اچھا نہیں ہے تو یہ کاروباری مفادات ہے کاروباری اصول و ضوابط اس کی اپنی ایک ضوابطی بھی ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار بھی ہے پچھلے ہی دن ایک بات ہوئی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے میں کچھ میڈیسن لینے کے لیے ایک میڈیکل پہ گیا تو وہ ہول سیل کی شاپ تھی رات کا لیٹ ٹائم تھا تو, تو پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دیتے ہیں لوز تو انہوں نے صاف بتایا کہ ہم لوز میں مطلب, مطلب اسٹریپ دیں گے آپ کو ٹیبلیٹ ہے تو دو چار چھ ٹیبلٹ نہیں دیں گے پورا پتہ دیں گے تو اب ایک ان کا اصول ہے وہ اسی انداز پہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتا ہے باتوں کا دوسرے کو آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو شاید آپ بھی ایسے ہی کریں کیونکہ مارکیٹ ڈیلنگ کا ایک انداز یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کسی کی تحقیر کرنے سے بچائے انشاءاللہ شاء اللہ سے جب یہ سلسلہ اکرام کا جو لفظ ہم نے یہاں بولا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ بھگت کرنا ورنہ جو تعظیم ہے ایک جو عمومی تعظیم ہوتی ہے وہ تہر مسلمان کی کرنی جی, جی. ان شاء اللہ یہ سلسلہ کل دوپہر یعنی پیر کے دن آپ ایک بجے دیکھ سکیں گے اور منگل اور بدھ کی درمیان ٹیوز ڈے اور ڈے کے درمیان آپ رات کو تین بجے سلسلہ سیکنڈ ریپیٹ میں دیکھ سکیں گے ان شاء اللہ آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی کے مغرب کے نماز کے بعد کم ہوئے شادہ گھنٹہ رکھتا ہے اذان سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہونے تک ان شاء اللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے مسائل ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم